الرحمن ورحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ و رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود تمام خارن میدان شہر گرامی باقی تمام سامعین کو شموسن عبار سلام آرز کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کے تافق الحمد باب نمبر چونتیس باب نمبر باب الغصب اور باب الغصب کا درس نمبر 3 ہے آج الحمد تو اس سلسلے میں جو غصہ کی مزید مختلف صورتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کل بتایا تھا ایک بچے سے آپ نے کوئی چیز چھین لیا ہے اور پھر اسے بچے کو واپس کریں تو وہ چیز اگر قیمتی ہے تو آپ کی ذمہ باری نہیں ہوگا اس کے ولی کے ذمہ پاس ولی کو واپس کرنا ہوگا اگر محقرات میں سے پانچ روپے کے کی چیز ہے تو خود اس بچے کو واپس کرنے سے بھی آپ کے ذمہ بری ہوگا اور باقی فرماتے ہیں ولاؤ ذرا اگر غاصب شرح نے کسی کے زمین پہ فاصل اگایا ذرا ہاں جی فصل اگایا غاصب نے ارجن کسی زمین میں کیونکہ مقصوبتاً غذبی ہے غصبی زمین میں اس نے کوئی فصل اگایا تو جاز جیسے لیل مقصوبہ من ہو وہ شاہ جس سے اس نے یہ زمین غصب کے اس کے لئے حق رکھتے ہیں ان یغلا ذرا اور یہ کہ وہ, وہ اکھاڑ لیں ہاں جی اکھاڑ لیں جو کھیتی کو یعنی اس فصل کو ومزرو اور جو کچھ اس نے وہ ہم بویا ہے خواہ درخت خواہ پھل فروٹ خواہ جو ہے خواہ درخت فصلیں اس کے لیے بھی ہے اس کو اکھاڑ دیں فصل کو ہاں اور اس کو خود کو دے دیں اور یو پیا یا اس کو باقی رکھیں اس فصل کو دن سے اپنے باقی رکھیں وہ یوتی الغاسب اور غاسب کو دے دیں قیمت البذری اور بیس کی قیمت کو مقاصب کو دے دیں کیونکہ بیس سو اس کا ہے تو بیش کی قیمت اس کو دے دیں باقی فصل آپ نہ لے رکھیں ولو غصب صوبن اور اگر کوئی شاید کسی کا کوئی کپڑا کا سب کرے پھر وہ صبا پھر اس کو ران لگائے ہاں جی ران لگائے تو اس میں حکم کیا ہے وجہ رد واجب اس کو واپس کرنا مصنوعاً اور اسی رنگ کے ساتھ ہی ولو ران لگانے سے اس سے قیمت بڑھ بھی جائیں تو مالک کو فائدہ ہے تو فن زیادہ اس ران لگانے کی وجہ سے اگر بڑھ گیا پھر قیمت قیمت میں تو زیادہ لئے مالک تو اس کپڑے کے مالک کے لیے اضافہ ہو گیا اس کو فائدہ ہو گیا خود کو تو کچھ نہیں ملے کیونکہ آپ کو کھینچنے کا دوسرے کے کپڑے کو ران لگانے کا واسف شاس کو یہ حق ہی نہیں تھا لیکن وہ نقصہ اور اگر جو ہے ہاں جو ران لگانے کی وجہ سے قیمت کم ہو گیا تو واجب جب تو پھر تاوان ادا کرنا واجب ہے اللغا سے مقاصب کرنے والے پر اگر رنگ کرنے سے قیمت کم ہو گیا تو چیز بھی واپس کریں گے جو قیمت میں جو کمی آئی ہے دس پندرہ بھی جو بھی اس کمی کو بھی دینا ہوگا اپنے جیب سے چین واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اور جو کمی آئی قیمت میں رنگ کی وجہ سے وہ بھی اس کو واپس کرنا پڑے گا جو کہ تاوان کی صورت میں آرش یعنی تاؤن کی صورت میں حسارت کا عملات ڈریس کا عمل ڈریس کا عمل وہ حقیقل مقصوم ہر غصبی چیز میں امی نفی جس میں شاہ نے کوئی نہ کوئی عمل کیا ہاں کوئی بھی چیز جو اس نے غصبی کر کے لے اس میں کوئی ان کوئی عمل کیا کوئی ان کوئی اس میں تاغیر تب کوئی رنگ کیا کوئی چیز اضافہ کیا کم کیا خوش بھی اس نے اس میں اضافہ عمل کیا ہے تو اس کا قوم بھی قزا لے کے ایسے ہے یعنی اس میں کوئی کوئی کوئی بھی غصبی چیز اس میں اس نے کوئی کا عمل کرنے سے اس کی قیمت اضافہ ہو جائیں تو مالک کو اضافہ ہو گیا قیمت کم ہو جائیں تو اس کو اپنی جیب سے بڑھنا پڑے گا غاصب کو ایک کتاب غاصب کیا اس کو اس نے جو ہے جل لگایا پہلے مجلد نہیں تھا تو جلد لگانے سے قیمت بڑھ جائیں تو مالک کو فائدہ قیمت کم ہو جائیں تو بھی اور خود کو جیب سے بڑھنا پڑے گا مثلاً عماً ومن تھا جو شخص مخلوط کرے دراحم المقصوبہ اغست کے بھی کو کہ دراہیمی اپنے درہم کے ساتھ مخلوط کریں تو لا الجم اشتہلا لیکن جو ہے اس طرح مخلوط کیا کہ یہ دونوں بالکل ناقابل شناخت نہیں ہیں یعنی ایک اس کے درہم اس کے درہم میں حالات میں ہو کہ نہ پہچان سکے اگر پہچان سکتا ہے یہ اس کے درہم ہے یہ اس کے درہم ہے تو ہوا جب رد ہوا تو پھر واجب ہے اس کو واپس کریں بے نہیں خود اسی درہم کو جو اس نے غصب کیا ہے لیکن وسطیٰ القلماصوب لیکن اگر مکمل طور پر ناقابل شناخت ہو جائے غصب کی بھی چیز بالخلطی مخلوط کرنے سے جیسے مایات رکا اللہ اس نے آپ سے دودھ کو غسب کیا اور اپنے دودھ سے ملا دیا والمایا اور اس جیسے دودھ والمایات دوسرے تمام مایات تیل وغیرہ یہ سب چیزیں مایات وغیرہ اس طرح جو بھی چیزیں اس کو مخلوط کرنے سے وہ ہلاک ہو جائے اس کو الگ کرنا مشکل ہو جائے ناممکن ہو جائے تو صورت میں پھر کیا کریں جنس تو واپس نہیں کر سکتے تو وہ جب رد ہی تو پھر اس چیز کی قیمت کو واپس کرنا واجب ہے اس کی جو چیز آپ نے جس نے بھی کیا اس قاسب شاپ کو اس کی قیمت کو جو بازار میں جو قیمت ہے اور وہ بھی قیمت قصوہ سب سے زیادہ قیمت جن دنوں میں غصب کر کے رکھا ہے وہ دینا پڑے گا آگے مزید فرماتے ہیں و ربی تجرب اگر کوئی شاہ تجارت کرے چھینی چینی مال سے غصب کی بھی مال سے تجارت کریں وہ ربی ہے اور اس کو فائدہ بھی اٹھایا اور رب نہ اٹھایا تو رح کس کا ہوگا کان المال تو واسل مال ورف فائدہ دونوں لیے مالک ہیں اس کے مالک کو ہوگا کیونکہ اس کو حق ہی نہیں تھا نا دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کا تو انہوں جی نے تصرف کیا فائدہ ہے تو مالک کو ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا و مثال دیں اور اگر برابر ہو جائے غصب کی چیز یوم الغصب غصب پہ غضب کے دن 10 دس دن ہم کا ایک چیز کسی نے غصب کیا تو غصب کے دن اس کی قیمت دس دن دس دن ہم تھا یا دس روپے تھا دا دس اللہ دا کچھ بھی تھا دس تھا مسئلہ اور یوم رت لی جس دن وہ واپس کریں واحد دن اس کی قیمت ایک ہو گیا ایک درہم ہو گیا مثلاً وجہ لغیر سیرے قیمت میں تغیر کی وجہ سے بازار میں بادر قمل اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ ہوا جب وہ غصب کی وہ چیز صفات ہی باقن اسی حالت میں باقن جس حالت میں اس نے غصب کی من غیر نقصن بغیر کسی کمی کے تو اسی صورت میں اس کو جو حکومت جنس کو واپس کرنے کا ہے تو لہٰذ اللہ یہ العرش تو پھر اس میں شخص پر کوئی عرش تاون لازم نہیں ہے اس پر واجب نہیں بلکہ اس پر جو چیز واجب ہے اللہ رد ہو مگر کی نفس جنس کو رد کرنے کا ہاں رات کو خود جنس کو جوں گی ابھی صحیح سال میں ہیں تو اسے چیز کو واپس کرنے کا حکم ہے اور قیمت کم ہونے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ قیمت بازار اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہو گیا اس نے اس مارک میں کوئی خرابی پیدا نہیں کیا کوئی بھی تغیر اس میں نہیں لائے اس وجہ سے وہ تغیر سیرے اور قیمت کا جو ہے تغییر ہونے بازار میں لا یوز صرف ہی وہ اس میں جو ہے کوئی اثر نہیں رکھتا کیونکہ اصل چیز میں کوئی خرابی کوئی خرابی نہیں آیا اصل چیز جو غصب کی اپنے حالت میں باقی ہیں یا قیمت میں تاغیر ہونا اس میں اثر نہیں رکھتا فائن طلب ہوا لیکن وہی غصب کی بھی چیز جو غصب کرتے وقت دست تھا ہاں جی اور پھر وہی چیز طلب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو واجبت لاش ہے تو عشرہ تو پھر تو اس کو دست ہی دینا پڑے گا دس دیر دس ڈالر دس روپے کچھ جو بھی اس کی قیمت تھی ول و تلف باز ہو اور اگر ایک چیز جو ہے وہی چیز جس کی قیمت جو ہے دس تھا ہانے اس کے غصب کے دن دس تھا تو اس کا آدھا حصہ میں طلب ہو گیا و باقی آدھا اور باقی پلٹ آیا نصف دن آدھا دن ہم کا باقی جو ہے جس واپس کرنے کے دن آدھا دن ہم کا ہو گیا چون لینکس سو گئی بازار میں اس کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے تو یہاں پر کیا کم ہے یہاں پر چونکہ آدھا چیز طلب ہوا ہے لہٰذا ہوا جو رد الباقی تو اس غاسب شاعت پر جو چیز آدھا حصہ جو باقی رہا اس کو واپس کرنا واجب ہے وہ الشد تعلیف لیکن جو چیز تلف ہوا ہے اس کا اس کو تاون دینا پر گیا وہ تاوان کے وابق ہم ستون وہ پانچ ہے پانچ جرہم میں تو اس لے کے اس کے شروع کا سب کرتے ہوئے دس جرہم تھا ہاں جی حد سے رمتا لہذا آدھا تو باقی آدھا غصب و آغاز ضائع ہو گیا طلب ہوا اس کو پانچ درہم حاصل جو آدھا جو باقی رہا اس کو دینا پڑے گا اور پانچ درہم اس کو واپس کرنے پڑے گا کیونکہ غصب کے وقت اس چیز کی قیمت پانچ تھی یعنی نصف القیمت تلخ یہ پانچ کیا ہیں آدھا ہیں سب سے زیادہ قیمت اس غصب کے دوران میں نصف قیمت اور کوفوا سب سے زیادہ قیمت جو اس دوران غصب میں غصب سے لے کر واپس کرنے کے دوران میں اس چیز کی جو قیمت بنتی تھی کیونکہ پورا قیمت دس تھا ابھی آدھا تو جنس باقی ہے آدھا ضائع ہو گیا تو آدھے کی قیمت پانچ ہو جائے گا جو کہ قیمت وصوہ کا سب سے زیادہ قیمت کا آدھا حصہ ہے نا تین قیمت واشن اور اگر ایک چیز اس کی قیمت خرید خرچتے وقت دس تھا ہاں جی قیمت دس تھا آپ دس بتائیے کیا چیز دس چونکہ وہ کچھ میں ہو سکتا ہے دس روپے دس دلہن در دنہ دس ڈالر ہاں جی کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہو اس کی قیمت دس ہاں جی دس تھا شروع میں ہاں اللہ اس, اس غاسب نے اس کو گیلا کر دیا اب اللہ اس کو گیلا کر دیا اب اللہ الغاسباسب نے اسے گیلا کیا خت ثابت گیلا کرنے کی وجہ سے ہو گیا خم اس کی قیمت پانچ ہو گیا سم مرتفع پھر بلند ہو گیا سوق بازار بازار میں بازار اوپر چلا گیا اور یہ چیز مہنگا ہو گیا تو یہ یہ چیز جس کی قیمت پانچ میں آیا تھا وہی چیز جو ہے گیلا ہونے کی وجہ سے اب یہ اونچا قیمت میں بازار کی قیمت بڑھ گئی سم مرتفع سوق بازار اونچا ہو گیا نہیں بازار کی قیمت بڑھ گئی اب اللہ دل قیمت ہو تو, تو ہو گیا اسی سے قیمت مال ہی بلائے اس کا گیلا ہونے کے باوجود عشرتاً دست بن گیا تو یہاں کے جو سو کتنا واپس کرنے کے وہ جب رد ہو اس بندے پر غاصب پر واجب ہے اس چیز کو رد کریں معاشرتی دس کے ساتھ دس جرم اور اس کو دینا ہوگا کیوں پہ لہنٰ طالب ہے کیونکہ جو چیز تل ہوا ہے اس کی گیلہ کرنے کی وجہ سے نصف اس کی آدھا قیمت ہے شروع دس تھا پھر گیلہ کرنے کی وجہ سے پانچ ہو گئے اب یہ چیز بازار میں منگا ہونے کی وجہ سے اب دس ہو گیا اور یہ اگر یہی چیز سالم ہوتا ہے نہ کہ اس کے ہونا تھا لہٰذا اس کو بیس کا آدھا دینے آدھا تو جنس باغ نے دوسرے آدھے کا جو ہے پیسہ دینا ہوگا جو کہ دس ہے کیونکہ تعلیف نصف ہے وہ تمام اور اس چیز کی جو غصب کیا ہے جس کے جو ہیں ہاں جی غصب کے بعد اس کی قیمت دس تھا اس کی قیمت بڑھ کے بیس ہو گیا تھا اور تمام اس کی پوری قیمت لو باقی اگر یہ باقی رہتا اپنی حالت میں لسا وشرین تو یہ بیس کے برابر ہوتا ضرور لہٰذا اب اس کو جنس جو ہے گیلا کرو جیسے قیمت آدھا ہو گیا تھا تو وہ آدھا وہ جینس پہ واپس کرے گا اور آدھا قیمت آدھا قیمت کسوا جو کہ بیس ہے اس کا آدھا یعنی دس درہم بھی اس کو واپس کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہے اس کی طرف سے خیانت ہوئی اس چیز میں ہاں جی اور باقی انشاءاللہ یہ دس پورا صفحہ دے دیں تو زیادہ ہو جائے گا اسی لیے آج کے دس اقتصاد کے ساتھ یہیں پر اتفاق کر لیتا ہوں